پہلی نو جو تھی وہ تو ہو گئی پوری کہ آٹھ انعامات کا تذکرہ تھا اور دو عذاب تھے ان کا تذکرہ تھا اور وہ بات تو پوری ہوئی اب اس کے بعد یہ جو آئے کریمہ شروع ہو رہی ہے ان الزین آمنو و لذینہ ہادو سے یہ نتیجہ ہے اس ساری بحث کا ان آٹھ انعامات اور دو عذاب کے ان سے ہم نے سیکھا کیا حاصل کیا ہوا وہ آٹھ انعامات اور دو عذاب ان سے کیا حاصل ہوا وہ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا گیا اس کے بعد 65 نمبر جو آیت ہے وہ اقزنا میسا کا کم یہاں سے اساتذہ یہ بتلاتے تھے کہ بنی اسرائیل کے جو آبا و اجداد تھے وہ بنی اسرائیل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے ان کے آبا و اجداد کی تین ایسی خرابیاں تھیں جو قومی سطح پر پائی جاتی تھیں اور اللہ تعالی نے ان تین خرابیوں کا ان تین برائیوں کا ذکر کیا ہے جن میں سے پہلی برائی ان کی اس کا بیان شروع ہوتا ہے آئٹ نمبر سکسٹی تھری سے وہ از اخذنا میسا کا کم و یہ بنی اسرائیل کے جو آبا و اجداد تھے یہ ان کی پہلی خباصت پہلی برائی اور پہلی شرارت وہ کہتے تھے اساتذہ کے دوسری شرارت جو ہے اس کا ذکر ہوا ہے آیت نمبر سڑسٹھ میں سیون میں وہ از قالا موسال قومی ہی ان اللہ یامرکم انتظ بہ بکارا یہ ان کی دوسری خواصت تھی دوسری برائی تھی دوسری غلط حرکت تھی جو انہوں نے اللہ تعالی کے دین کے معاملے میں کی اور تیسری جو تھی جہاں پر یہ رقو مکمل ہو رہا ہے وہ اس قتل تم نقصن وہ کہتے تھے یہ تیسری چیز تیسری برائی ان کی یہ تھی آیت نمبر سیونٹی ٹو سے اور یہ ختم ہوئی جا کر آیت نمبر سیونٹی فور پر آیت نمبر سیونٹی فور پر یہ ختم ہوئی ہے تو یہ تین قومی برائیاں بنی اسرائیل کی ان آیات میں اللہ تعالی نے ان کا تذکرہ فرمایا ان کا ذکر کیا ارشاد فرمایا کہ ان اللہ زینہ آمن یہ پہلے جو آٹھ انعامات اور دو احسانات دو, دو عذاب تھے اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا اس میں آپ ابھی سن چکے ہیں ذرا سا اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے بہت چیزیں جو کیں ان میں اپنی قومیت کا انتصاب تھا کہ اللہ کا اعلیٰ کے یہاں جبر سے چھڑا لیے جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کام آ جائیں گے شفات ایسے ہو جائے گی تو اللہ تعالی نے انہیں بتایا کہ یہ یہ عذاب بھی تم پہ آتے رہے ہیں اور جو خدا نے انعام کیے تھے تم تو اس کے بھی اپنے آپ کو مستحق ثابت نہیں کر سکے اور اسی وجہ سے ذلت اور مسکنت تمہارے ساتھ چپکا دی گئی ایک یہ بات خیال میرے ایک یہ بات کہ ہم جو پیچھے اصل میں چلے تھے وہ تو سارا تذکرہ تھا منافقین کا یاد آیا نا یہودیوں کا تھا اور یا منافقین کا تھا وہ ساری چیزیں تھیں اب یہاں پر ان دونوں باتوں کو ذہن میں رکھ کے دیکھیں ان ملزین آمنو بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لا چکے اس سے مراد مفسرین کا ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ منافق ہیں جن کا صرف سے زبانی دعویٰ تھا کہ ہم ایمان لائے تو اللہ تعالی نے ان کو تمبی کی ہے کہ جو تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم ایمان لا چکے تو تم ایمان لانے والے بعض مقامات پہ آگے چل کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو ایمان میں داخل ہو جاؤ یعنی اپنے ایمان کو پختہ کرو پکا کرو اور یہاں پر بھی ان لذینہ آمن وہ لوگ جو ایمان لائے ایک گروہ مفسرین کا ان کا خیال ہے کہ یہ مراد منافق و الزینہ ہادو اور جو لوگ یہودی ہوئے جو بار بار اپنی نسبت اپنے آبا و جداد کی طرف کرتے تھے کہ ہم ہماری نسل یہ ہے ایسے چھڑا لیے جائیں گے ون سارا اور جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں وہ اور صابی۔ من آمن اب اللہ و آخر جو کوئی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا صحیح معنی میں وعمل صالحن اور نیک عمل کرے فلا عند اجربیم ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے بلا خوفن علوم ولام یا زنون اور انہیں قیامت میں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کا وہ غم اور رنج کی بات کریں گے یہ ہے ایک مفسرین کا گروہ ان دلہ آمنو کو اس کے حقیقی معنی میں نہیں لیتا بلکہ امام نصفی رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہاں سے مراد وہ منافق ہیں جو زبان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائیں قرآن پاک کی جو مشکل ترین آیات ہیں اب تک جو گزری ہیں ان میں سے سب سے پہلی مشکل آیت یہ ہے کیونکہ اس پہ بہت بڑی بنیاد ہے ایک فتنے کی اور وہ فتنہ پچھلے زمانوں میں بھی تھا اور ہمارے زمانے میں بھی اور لوگ کہتے ہیں کہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر اور نیک عمل کرے اللہ اسے بخش دے گا اور یہ کہہ کے وہ باقی ساری رسالت کا انکار کرتے ہیں کہ رسولوں کو ماننا ضروری نہیں اسلام کو ماننا ضروری نہیں اگر آپ اللہ کو مانتے ہیں آخرت کو مانتے ہیں اور عمل سالے عمل کرتے ہیں تو بس آپ بخشے ہو یہ ہے اس فتنے کی بنیاد اور وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ نے بھی یہی کہا ہے قرآن پاک یہ بات سمجھ میں آئی آپ نے سنی ہے پہلے اس سے کہ لوگ ملے ہوں. ایسے ہی وہ اس آیت سے دلیل لیتے ہیں وہ کہتے ہیں بس اللہ نے کہا ہے اور پھر اس سے بھی بڑھ کر کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان اور آخرت تو آپ کا عقیدہ ہے سالے سے مطلب ہے انسانیت کی خدمت کریں اور انسانیت کی خدمت کے لیے آپ وہ بنائیں تنظیمیں جو آج کل بن رہی کیا کہتے ہیں اسے این جی اوز ہاں این جی اوز بنائیں ایسے آپ خدمت کریں انسانیت کی اور اللہ اور آخرت پہ آپ کا ایمان ہے اور این جی اوز کے ذریعے آپ فنڈز اکٹھے کر کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں بخشے بخشائے جناب کوئی ضرورت ہی نہیں یہ دھوکہ ہے جو عیسائیت کریمہ سے اس کے مفسرین نے ایک تو اس کی جڑ کاٹ دی انہوں نے کہا کہ یہاں مرادی منافق لوگ ہیں کہ منافقو تم اور یہودی عیسائی اور صابی جو کوئی بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے گا اس کے اور عملے صالح کرے گا اس کے لیے کوئی خوف نہیں تو مطلب یہ ہے کہ بھی تو تم اللہ پر اور آخرت پر بھی پورا ایمان نہیں لائے ظاہر میں دعوے کرتے ہو اور حقیقت میں یہ ایمان نہیں اس لیے نجات کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ اور آخرت پر ایمان لائے اگر اتنا ہی کافی ہے تو قرآن کریم کی باقی آیات کو کیا کریں گے آپ دیکھیے سورہ نساء میں آیت نمبر ایک سو پچاس میں سورہ نساء چوتھے پارے میں بلکہ پانچویں پارے میں دیکھ لیجیے چھٹے میں ایک سو پچاس نمبر آئٹ میں آپ دیکھیے اللہ تعالی نے کیا اعتشاد فرمایا چھٹے باری کا بالکل آغاز ہے ان اللہ یکفرون بلّا وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں کفر کرتے ہیں اللہ کا ورسول ہی اور اس کے رسولوں کا وہ یریدون اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان یوفر رقوب اعین اللہ ورس کہ اللہ کے درمیان اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں ہم سب اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہی ہیں یہاں یہ بات کیوں ارشاد فرمائی جا رہی کہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں علیہ سلاۃ والسلام وہ یرییدہ اور وہ یہ چاہتے ہیں بین اللہ رسولی کہ وہ چاہتے ہیں کہ تفریق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان وہ یقولونا اور کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں بنقفر بے <بِبَعْضِن> باغ اور بعض کا ہم انکار کرتے ہیں رسولوں کا وہ یوریدون اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اینت تخذ بین ظالی کا سبیلا کے درمیان میں کوئی راہ اسلام کی نکال لیں الا اکم القافر حقہ وہ حق بات ہے پکی بات ہے کہ وہ پکے کافر کفر کو بھی اللہ نے ایسے نہیں رہنے دیا الا اکم الکافرون حقہ پکے کافر ہیں وہ لوگ جو بعض انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے اور اللہ کو اور رسولوں کو الگ الگ کرتے ہیں اللہ اور رسولوں کو الگ الگ کرنا عقیدے کے اعتبار سے تو ہم الگ سب کرتے ہیں پھر آئے کریمہ میں یہ کیوں ارشاد فرمایا یہ اس لیے آپ کے سامنے بات رکھ رہے ہیں کہ قرآن پاک کے ظاہری مفہوم کو دیکھ کے کوئی آدمی اتنی جلدی نہ کر لے کہ قرآن اور حدیث سے جو مسلمہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں ان کا انکار کرے اللہ کے اور رسولوں کے درمیان تفریق کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں اور رسولوں کو نہیں مانتے فرق کرتا ہے عقیدے میں الفاظ یہ ارشاد فرمائیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ کے درمیان اور رسولوں کے درمیان اللہ کی ذات اور رسولوں کی ذاتیں علیہ مسلات وسلام تو الگ الگ ہے. اللہ بہرحال اللہ اور بندے اس کے بندے ہی ہیں دونوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے عبادت اللہ ہی کی جاتی ہے رسولوں کی نہیں کی جاتی علیہ مسلات وسلام سو فرق آپ نکال لیں بیان کر لیں گے لیکن وہ جو چیز اطاعت کی ہے کہ رسولوں کی بات کو رد کرنا اور کہنا کچھ کو مان لے کچھ کو نہ مانے اب بھلا بتاؤ ایک آدمی کہتا ہے جی میں اللہ کو مانتا ہوں اور آخرت کو بھی مانتا ہوں اور نیکمل بھی کرتا ہوں رسولوں کو نہیں مانتا تو پھر اس کا کیا اسٹیٹس رہ جاتا ہے یہ آیت کیا بتاتی ہے یہ آیت تو کہتی ہے جو کچھ رسولوں کو مانتا ہے وہ بھی کافر ہے سب کو ماننا پڑے گا یہی نا پھر دیکھیے اس کو لذین یکقفرون بلّہ و رسول جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس رسولوں کا وہ جو ریدون جو فر رقوبین اللہ و اور چاہتے ہیں کہ فرق کریں اللہ کی اور اس کے رسولوں کے درمیان یعنی اتاد کے اعتبار سے وہ یقولا من و بابن اور کہتے ہیں ہم کچھ کو مانتے ہیں یہودی حسا علیہ السلام پہ آ کے رک جاتے تھے اور آگے عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں مانتے تھے اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے رک جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے نا اللہ نے فرمایا وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانیں اور کچھ کو نہ مانیں وہ یرییدون انگت خزوبئی نظالی کا سویلا اور وہ چاہتے ہیں کہ درمیان میں کوئی راہ نکال لیں تاکہ سب لوگ خوش رہیں کچھ کا انکار کچھ کا اقرار ادھر والے بھی خوش ادھر والے بھی اللہ نے فرمایا اولا اکم القافر حقہ پکے کافر ہیں یہ لوگ دل کافرین عذاب مہینہ اور ہم نے ایسے کافروں کے لیے رسوائی کا عذاب رکھا ہے ذلت کا مہین یہ ہے چیز کہ اللہ تعالی کا گوارہ نہیں کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کوئی نہ لائے اور پھر وہ بھی پھر بھی وہ ایمان کا دعویٰ کرے سمجھے تو اس آیت کریمہ سے استدلال کرنا کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر تو بس کافی ہے یہ بات نہیں بات یہ ہے کہ ارشاد فرماتے ہیں ایک تم مفسرین کی رائے یہ دوسرے گروہ کو دیکھ لیجیے وہ کہتے ہیں کہ ان اللہ زینہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ حادو اور جو لوگ یہودی ہوئے ایمان لائے تو ایمان میں تو خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان آ گیا ایمان لائے تو خود بخود یہ دوسرے گروہ کی مفسرین کی بات کریں کتابوں پہ بھی ایمان آ گیا ایک آدمی اگر یہ کہہ دے کہ میں جی اللہ اللہ پہ ایمان لایا آخرت پہ اور عمل بھی کرتا ہوں اور میں تقدیر کو نہیں مانتا فرشتوں کو نہیں مانتا کتابوں کو نہیں مانتا رسولوں کو نہیں مانتا تو کون کہے گا کہ یہ مومن ہے سورہ بکرا کے آخر پہ آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے سورہ بکرا کے بالکل آخر پہ آپ دیکھیے ایمان جس چیز کا نام ہے اللہ تعالی نے کیا بات وہاں ارشاد فرمائی سورہ وکرا کے بالکل آخر پہ تیسرے پارے آخری رقو ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو پچاسی تیسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو پچاسی آمن رسول و بیما انزلہ ربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے ان تمام چیزوں پر جو نازل کی گئیں ان کی طرف ان کے پردگار کی طرف سے جو ان کے رب کی طرف سے ان پہ نازل کی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ایمان لائے والمومنون اور ایمان والے بھی انہی چیزوں پر ایمان لائے اس معنی میں کہ یہ پانچ سات دس چیزیں ہیں ان پہ ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے اور ایمان والے بھی انہی چیزوں پر ایمان لائے اس معنی میں کر کے تو رسول اور امت سب کا ایمان برابر ہے اس معنی میں کر کے یعنی جن چیزوں پہ ایمان لانا ہے اگر آج صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری تھا کہ دس چیزوں پہ ایمان لائیں ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم دس چیزوں پہ ایمان لائیں آمن اور رسول ربی کل آمن باللہ تمام کے تمام دیکھا نا آگے اللہ نے لفظ کیا کلن یعنی ایمان والے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سارے کے سارے آمن باللہ اللہ پر ایمان لایا وہ ملاقت ہی اور اللہ کے فرشتوں پر وہ کتبی اور رسولے اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور اقرار کرتے ہیں کہ لو کو بینا حدم میں رسولے ہم اس کے رسولوں کے درمیان کت ان تفریق نہیں کرتے نبوت پہ ایمان لانے کے معاملے میں ہم سب کو نبی مانتے ہیں رسول مانتے ہیں جن کو ماننا ضروری ہے علیہ السلام وسلام یہ ہے چیز تو رسالت کا انکار کر کے ایمان رہتے ہی کہاں ہے اس لیے جو لوگ یہ سمجھے ہوئے ہیں اس آیت سے کہ بس ٹھیک ہے جی اللہ پہ ایمان ہے اور آخرت پہ ایمان ہے اور عملے سالے کرتے رہو اور این جی چلاتے رہو اور بس ٹھیک ہے نجات کے لیے کافی ہے وہ باقی آیات کہاں گئی جی کون سی یہ جس پہ بات کر رہے ہیں ہم ٹو جو تھی وہ مکہ مکرمہ میں وہ نازل بھی نہیں ہوئی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ کو میراج میں دی گئی صلی کی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شروع سے ہی مسلمان تھے یہ تو اظہار ہے اس چیز کا جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو کبھی بھی ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ انہوں نے شرک کیا ہو یا کفر کیا ہو نہیں. جی رس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ وسلم پیدائشی طور پہ بھی مسلمان ہی ہوتے ہیں کبھی بھی شرک میں نہیں جاتے نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد تو ہر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس سے پہلے بھی اچھا تو دیکھیے آپ ان لذیو ارشاد فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخری رسول اور آخری کتاب مسلمان ہو چکے ہیں ہماری بات سمجھ میں آ رہی یہ آپ کو اس ماڈرن دنیا میں یہ بات بہت ملے گی بہت لوگ اسی آیت کو دلیل بنائے ہیں ایمان لانے کے معنی تمام ضروری عقائد کو تسلیم کیا توحید پر ایمان رسالت پر ایمان حتی کے ہم تو کہتے ہیں ختم نبوت پر بھی ایمان جو ضروری ہے ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اعتبار سے آخری نبی نہیں مانتا تو اس کے کفر میں کوئی کوئی شک شب و شبہ نہیں جی کیا آگے آتی ہے با پہلے ان سے تو فارغ ہوں انزین آمن جو لوگ ایمان لائے یعنی رسالت پر توحید پر اللہ تعالی کی ذات پر صفات پر فرشتوں پر اور آسمانی کتابوں پر قبر کے عذاب پر تقدیر پر یہ سب چیزوں پہ ایمان رکھنا ضروری ہے اور سب کچھ اس میں شامل اس لیے جہاں جہاں مطلق صورت میں ایپسلوٹلی صرف ایمان کا ذکر ہے نا صرف ایمان کا ذکر ہے اس میں خود بخود یہ چیزیں شامل ہیں جیسے کوئی کہتا ہے کہ میں نے آپ نے نماز پڑھی وہ کہتا ہے جی نماز پڑھی تو گئے وزو بھی کیا تھا تو بھی وضو کیا تھا تو, ایک تو نماز پڑھی تھی اس سے اب پوچھنا کہ وضو بھی کیا تھا تو وضو کے بغیر کیسے نماز ہو گئی کس سے پوچھیں حج کیا عمرہ کیا کہ ہاں کہ مکہ گئے تھے کیا بات آدمی کے مکہ مکرمہ کی کہاں حج ہوتا ہے تو اس لیے یہ کہنا ایمان لائے اس میں ساری چیزیں شامل ہیں اور جی یہاں پر ٹرانسلیشن میں جی جی قرآن جی جی آپ صرف آ جاتے ہیں ہاں ہاں <تصح> دوز ہو بلیو ان قرآن اینڈ دوز ہو فالو داپچر جو قرآن جی جی قرآن کی بات تو یہاں تک ہے لذیم جو لوگ ایمان لائے جی ایمان کو انہوں نے کیا بلیو ان قرآن ہاں قرآن, ایسی قرآن ایسی ایسی کی جو لفظ انہوں نے بڑھایا ہے کہ خود سے وہ لائے اصل میں تو یہی ہے نا بریکٹ میں دیا نا انہوں نے تو یہ ان کی اپنی تشریح وہ اس سے یوں سمجھے ایمان ہاں ایمان ہی ہونا چاہیے کیونکہ کہاں لکھا ہوا ہے بہرا جی لیکن ان الزین آمن کا مطلب جو ایمان لائے یعنی ساری چیزوں پہ ایمان لائے ٹھیک <تصفح> ہے جی اسی لیے اچھا بات ہم شروع کر امام راضی رحمت اللہ علیہ نے متقلمین سے بھی یہ ایمان نقل کی ہیں علم کلام کے جو ماہر تھے ان حضرات نے بھی یہی کہا کہ ایمان لائے اور پھر اس دین پر ثابت قدم رہے پکے رہے خیال رہے کہ کچھ حضرات کو منافقین کے لیے کہہ رہے تھے لیکن کچھ حضرات جن میں زیادہ وزن ہے جو بڑی وسیع تعداد بڑی وسیع گنتی میں ہیں بہت سے ہیں وہ کہتے ہیں بلزینہ ہادو اور جو لوگ یہودیت کے پیروکار ہیں خا پہلے سے یہودی چلے آ رہے ہوں نسلن یہودیوں یا پہلے مشرکوں ہوں کچھ ہوں اب یہودی عقیدے اور شعار کو انہوں نے اختیار کر لیا وہ جو یہودی ہیں ذکر بنی اسرائیل کا ایک خاص نسل کا چل رہا ہے نا اور اب اللہ تعالی نے ہادو کا لفظ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ یہودی ہوئے یہودی ہونے میں وہ لوگ بھی شامل ہو گئے جو نسل یہودی نہیں تھے بلکہ یہودیت کو قبول کر لیا تھا اس لیے قرآن کئی جگہ ہادو ان لوگوں کے لیے استعمال کرتا ہے جو لوگ یہودی ہوئے تو جو ان کو فخر تھا علی نصب ہونے پہ یہودیوں کو کہ ہمارا نصب نامہ افلاں جگہ جا کے ملتا ہے آبا و اجداد ایسے تھے اللہ نے اس کو ختم کر دیا اور اللہ تعالی نے اللہ زین ہادو فرمایا کہ جو لوگ یہودی ہوئے ہیں وہ نسارا اور جو لوگ عیسائی ہوئے نصارہ نصرانی کی جماعت اور ناصرہ قصبہ ہے اس کی طرف نسبت جی نہیں, وہ آگے آئیں ناصرہ قصبہ ہے اور اس کی طرف نصارہ عیسائی کرسچنس اس کے بعد اچھا بعض آپ نے اس نسارا کو نصرت سے بھی سمجھا ہے کہ جنہوں نے اس نے عیسا علیہ السلام کی نصرت کی مدد کی اور بعض ناصرہ وہ قصبہ جو, جو عیسائیت کا مرکز رہا ہے. تو وہ سارے کے سارے وہ اور صابی صابی کا لفظی ترجمہ یہ ہوا کہ جو اپنے دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کی طرف مائل ہو جائے چلا جائے سوا ارب عرب تو یہ کہتے ہیں اور ٹرمینالوجی میں صابی ان کا نام ہے جو لوگ عقیدے کے قائل تھے توحید کے رسالت کے آخرت کے اور اہل کتاب تھے اور ان کو استعلۃ السلام کے ساتھ بھی نسبت کی جاتی تھی کہ یہ نصرانی ہیں یاہیا علیہ سلاۃسلام کے یعنی ان کے مددگار ہیں نسارائے علیسا کی بجائے نسارائے یاحیہ انہیں کہتے تھے کہ یاہیا علیہ اللہۃسلام کے انصاری اور حضط عبد اللہ ابن اباس اللہ کی روایت بھی ایسے ہی آئی ہے اور اس عمر رضی اللہ عنہ کی بھی کہ یہ اہل کتاب میں سے اور عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے ذبیحے کو درست قرار دیا تھا اور تابعین میں سے بھی بہت سے حضرات اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ اہل کتاب میں سے ہیں اور ابن زید رحمت اللہ علیہ نے تو یہ تصریح بھی ایک جگہ کی کہ یہ لوگ مواحد تھے توحید کے قائل تھے اور تھے یہ عراق میں حنیفا رحمۃ اللہ علیہ خود عراق میں تھے اسی لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ یہ ہے کہ صابیوں کی عورتوں سے نکاح جائز اور ان کے ہاتھ کا زبیحہ بھی جائز ہے کیونکہ حضرت فرماتے تھے یہ صابی جو ہیں اہل کتاب میں سے یوام ونیفا رحمت اللہ کا سب سے زیادہ علم ہونا بھی ایک عقلی بات ہے کیونکہ یہ بھی عراقی تھے وہ وہاں حضرت بھی عراقی تھے اور وہ بھی عراق میں رہتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ذکر کیا کہ من آمن باللہ جو اللہ تعالی کی ذات اور اس کی صفات پر ایمان لائے اور ایمان ایسے لائے جیسے ایمان لانے کا حق ہے نہ تو ہر انسان کوئی نہ کوئی ایمان تو رکھتا ہی ہے کوئی توحید کو بالکل قائل ہے کوئی شرک ملی ہوئی الز بلا توحید کا قائل ہے لیکن پکا ایمان لائے بندوں کا صحیح تعلق اللہ سے قائم رکھنا ایمان لانا اللہ پر تو رسالت پہ خود ہی ایمان لائے گا کیونکہ رسول ہی تو بتاتا ہے کہ اللہ پہ ایمان کیسے لانا ہے رسول علیہ السلاطلام کو نہیں مانتا اگر کوئی آدمی تو اسے پتہ کیسے چلے گا کہ اللہ کی صفات کیا امبیا علیہ سلاۃ والسلام کو کوئی نہیں مانتا تو واقعی چیزیں تقدیر خدا کی صفات میں سے اس کا قائل کیسے ہو جائے گا تو ایمان باللہ سے مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں سادی ہیں مسلمان ہیں جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے گا اس زمن میں پھر رسالت بھی آ گئی اس زمن میں اس کے, اس کے اندر تقدیر بھی آ گئی اس کے اندر آپ جتنی مرضی جتنی بھی باتیں ایمان کی ضروریات ہیں سب کو شامل کر لیں اور اس کے بعد اس نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پر ایمان لائے وومل آخر اور آخرت کے دن پہ ایمان لایا وہ املا صالحن عمل سالے کیا یہ عمل سالے کیا چیز ہوئی اگر کوئی آدمی رسالت کو نہیں مانتا تو وہ عمل صالح اچھے عمل کی تعریف کر ہی نہیں سکتا آپ کسی بھی کام کو کہیے کہ یہ اچھا عمل ہے دوسرا کہتا ہے صاحب یہ کیسے اچھا عمل ہے یہ تو غلط بات ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ زکات دینا اچھا عمل ہے دوسرا کہتا ہے کیوں پیسے خام خواہ برباد کرتے ہو یہ تو کوئی تک نہیں ہے کہ آپ ہر سال ڈھائی دیتے رہیں اور چالیس سال بعد جا کے آپ کا ٹوٹل مال غریبوں کے پاس چلا گیا آپ کے پاس تو کچھ بھی نہ رہا تو کیا ضرورت ہے دینے کی اور کل کو اگر اکانومی ڈاؤن ہو گئی کچھ ہو گیا تو تم کہاں سے کھاؤ گے اب وہ کہتا ہے کہ خدا ثواب دے گا یہ کہتا ہے بالکل نہیں وہ کہتا ہے سود بالکل غلط بات ہے وہ کمسٹ ہے دہریا ہے وہ کہتا ہے سود کو ختم کرو دوسرا کہتا ہے سود کے بغیر اکانمی چلتی ہی نہیں ایک کہتا ہے نماز پڑھنی بڑا اچھا عمل ہے دوسرا کہتا ہے اس سے فائدہ آخر کیا حاصل ہے پیسے کتنے ملتے ہیں؟ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو عمل سالح قرار دی جا سکے جب تک کہ کوئی آدمی رسالت کا غائل نہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے کہ یہ عمل صالح ہے یا نہیں سوچنے کی بات ہے نا ایک عیسائی کہتا ہے کہ تم لوگوں کے یہاں ہیں ماموزاد پھفیزاد چچا زاد ان سے شادیاں کیوں کرتے ہو یہ تو گناہ کی باتیں ایک مسلمان اس سے کہتا ہے کوئی گناہ کی بات ہے کوئی حقیقی بہنیں تھوڑے ہی ہیں اور ایک جو کسی مذہب ملت کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے حقیقی بہنوں کو کیوں تم ایکسپشنل کیس میں لے جاتے ہو وہ بھی جائز تو علیہ آپ سوچیے عمل سالے جا کر کون اس کا فیصلہ کرے گا کہ یہ اچھا کام ایک کہتا ہے انجیو نے اتنے پائپس بچھا دیے یہاں ہر آدمی کے گھر میں پانی پہنچا دیا دوسرا کہتا ہے بہت ہی بے وقوف لوگ ہیں آخر کس نے کہا تھا کہ اپنی عزت نفس مجرو کریں کیوں لوگوں سے مانگتے ہیں مانگنا غلط بات ہے ہر ایک کے اپنے اپنے پیسے گورنمنٹ کے کام کرے تم مت مانگا کرو چندے اب بھلا بتاؤ کوئی عمل سالے کی تعریف متعین ہو سکتی ہے کہ یہ عمل سالے ہے اور یہ عمل غیر صالح ہے یہ عمل اچھا ہے اور یہ عمل اچھا نہیں ہے جب تک رس کو نہ مانا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ دیں شریعت یہ بتائے کہ یہ کام اچھا ہے اب کسی کی سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا یہ اس کا ایمان ہے وہ اس اچھے کام کو کرے گا حتہ کہ کیسا ہی مسلمان کتنے ہی کمزور ایمان کا وہ جب آپ اسے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ عمل اچھا ہے اس کو ہمیں کرنا ہے تو چپ ہو جاتا پہلے کہتا ہے میری عقل میں نہیں آتی بات لیکن جب رسالت کا نام سنتا ہے تو کہتا ہے صاحب بالکل ٹھیک ہے جب انہوں نے فرمایا تو میں کب نہیں تو عمل یہ کہاں سے آئے گا اس دور کی گمراہیوں میں سے ایک سوال ہے کہتے ہیں صاحب ایک آدمی ہے تو بے دین عقیدہ اس کا درست نہیں مگر عمل بڑے اچھے ہیں اور دوسرا امال اس کے خراب ہیں لیکن عقیدہ اس کا درست ہے تو دونوں میں سے کس کی نجات ہونی چاہیے کہتے ہیں نا کہ جی جس کا عقیدہ اچھا نہیں ہے امال تو اچھے انسانیت کی تو خوب خدمت ہے اور دوسرا انسانیت کے لیے بڑا نقصان دہ ہے ہاں عقیدہ اس کا ٹھیک ہے تو یہ ہاں عقیدہ اس کا ٹھیک ہے اسے نرم لہجے سے کہنا یہ اگر عقیدے کی حکارت ہے تو یہ لہجہ کفر سے کم نہیں ایک صاحب نے کہا کہ ناکام سنت ہے تو اس نے کہا ہاں سنت ہی تو ہے انہوں نے کہا ہے تو سنتی لیکن یہ لہجہ کفر ہے جس لہجے سے تم بول رہے ہو نا یہ لہجہ اپنانا کفر ہے یہ توہین ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی تو اس لیے یہ سوچنا چاہیے سیدھا سادہ بے تکلق جواب اور بات یہ کہ حسن عمل آپ متعین ہی نہیں کر سکتے جب تک کہ رسالت کو تسلیم نہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ یہ اچھا عمل ہے ارشاد پر میں فلاح ہوں اجرحمدہ ربیم ان سب کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے ولا خوفن علیہم ولاحم یاسن نہ کوئی خوف نہ کوئی پریشانی نہ کوئی تکلیف اعتقاد صحیح اور عمل صحیح بس یہ دو شرائط ہیں نجات کی اور ان دو شرائط کے بعد سب نسبتیں یہودیوں عیسائیوں مسلمانوں سب نسبتیں ختم ہو جاتی ہیں عقیدہ صحیح رکھو اور اعمال صحیح کرتے رہو تم کسی بھی نسل سے ہو کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتے ہو مسلمان ہو سید ہو کہ غیر سید ہو اور عیسائی ہو تو تمہارا خاندان کتنے ہی کتنے ہی اس میں پوپ گزرے اور یہودی ہو تو تم حستے مسا صلاحم کی اولاد ہو یا نہیں ہو یا بعد میں قبول کیا ہے اور اسی طرح وطن کی نسبتیں کہ اگر مسلمان ہو تو تم مکہ مکرمہ میں رہتے ہو مدینہ منورہ میں رہتے ہو یا کراچی لاہور حیدرآباد دلی کہیں رہتے ہو ساری نسبتیں ہیں اور عیسائی ہو تو تم ناصرہ میں رہتے ہو یروشلم میں رہتے ہو یہودی ہو اسرائیل میں رہتے ہو کہ امریکہ میں رہتے ہو ساری نسبتیں ختم صرف عقیدہ صحیح ہو اور عمل صحیح ہو نجات ہو جائے یہ ہے قرآن کی بات اور یہ اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے تو ارشاد فرمایا ہے ابدیم فلا ہوں اجرم اندر ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے یعنی یقینی اور قطعی اجر ہے کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ انہیں اجر دے گا لا خوف نالئی بلاؤ یا سنون آخرت کا بیان ہو گیا کہ آخرت کا دن جو ہے اس میں کوئی خوف نہیں کوئی پریشانی انہیں لاحق نہیں ہوگی ہم ان کی مغفرت فرما دیں سمجھ میں آئی صاحب کل سے انشاءاللہ شاء آگے کو شروع کریں مثلا اس وقت اسد موسا علیہ صلاح والسلام پہ ایمان لائے عیسائی اس وقت ان پہ ایمان لائے کوئی بھی جو اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے نبیوں کو مانتے رہے ان سب کی مغفرت ہو گئی اور یا یہ کہ اب کوئی بھی ہے سادی ہے عیسائی ہے یہودی ہے مسلمان ہے کرائیٹیریا سیدھا سادہ ہے کہ وہ اللہ کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آخرت کو مانتا ہے اور جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں انہیں مانتا ہے تو بس اس کا اجر ثابت ٹھیک ہے بسم اللہ ہادو الارا اور بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے وزینہ ہادھو اور جو لوگ یہودی ہوئے ون نسارا اور نسرانی ہوئے و اور جو کوئی صابی ہوئے من آمن باللہ جو کوئی اللہ پر ایمان لایا ولیومل آخر اور آخریت کے دن پر ایمان لایا قاملہ صالحن اور اس نے نیک عمل کیے فلاح مجرحم ان دربیم ان کا اجر ان کے پروردگار کے پاس ہے ولا خوف نال نہ ان پر کوئی خوف ہوگا ولا یا زنون اور نہ ہی وہ کسی دکھ میں غم میں مبتلا ہوں گے کل <خز> اس آیت کریمہ تک ہم پہنچے تھے اور بات یہ ہو رہی تھی کہ آیت کریمہ پرانے پاک کی مشکل ترین آیات میں سے ایک آیت شمار کی گئی ہے اور اس سے جو چیز ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اور عمل صالح بس تین چیزیں کسی انسان کی نجات کے لیے کافی ہیں اور یہ کہ رسالت پر ایمان کی کوئی ضرورت نہیں جو شخص جس عقیدے جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے صرف وہ ایمان لے آئے عمل سالے کر لے اور آخرت پہ ایمان لے آئے تو یہ تین چیزیں اس کے لیے کافی ہیں باقی مذہب کے اعتبار سے وہ یہودی ہے عیسائی ہے صابی ہے کوئی بھی مذہب اس کا ہے اگر بنیادی طور پر تین چیزیں پائی گئیں تو وہ انسان بخشا ہوا ہے عیسائیت کریمہ سے لوگوں نے جو مفہوم یہ لیا ہے اور رسالت کی ضرورت کو محسوس نہیں کیا اور ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ رسالت ضروری نہیں ہے یہ قرآن پاک میں ایک طرح کی تحریر کے درجے کی بات ہے کہ تمام ان آیات کو چھوڑ دینا جن میں اللہ تعالی نے بار بار ایمان کی مختلف چیزیں بیان کی ہیں اور صرف اس ایک آیت کریمہ کو لے لینا یہ سوچ کے کہ بس ٹھیک ہے اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے یہ کافی نہیں ہے اس لیے مفسرین نے جب اس آیت کریمہ پر بحث کی ہے تو انہوں نے اس کے متعلق مختلف چیزیں لکھی ہیں اور سب سے پہلے آپ اس کو پیچھے سے دیکھتے چلے آئے ہیں اگر اور آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو پتائی ہی ہوگا کہ یہاں پر بحث جو چل رہی ہے وہ یہودیوں کے ساتھ تھی اور یہودی اس بات کے قائل تھے کہ اللہ کے ہاں نسبت کام دے جائے گی چاہے وہ کیسا بھی کوئی عقیدہ رکھتا ہو لیکن اگر اس کے آبا و اجداد خدا کے نیک بندوں میں سے تھے تو بس قیامت کے دن وہ اسے چھڑا لیں گے یہی چیز عزت ابراہیم علیہ اللہۃسلام کے بارے میں بھی کہتے تھے کہ عزت ابراہیم علیہ سلاۃسلام وہ بھی جبرن اللہ کے ہاں سے چھڑا لیں گے اور خدا کے ہاں ان کی سنی جائے گی اور کوئی یہودی جہنم میں نہیں جائے گا اسی بات کو قرآن آگے بھی لا رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ ان لوگوں میں کیا کیا چیزیں تھیں تو اللہ یہاں پر صرف اتنی سی بات بتانا چاہتے ہیں کہ نسبت تمہاری کوئی بھی ہو نجات اس سے ہرگز نہیں ہوگی نجات تو بس سیدھی سادی بات ہے اس چیز سے ہوگی کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ آخرت کو مانے اور عمل سالے کرے اور نجات میں یہ نسبتیں تم لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکیں گی اگر بنیادی طور پر ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر کوئی چیز بھی تمہیں فائدہ نہیں دے گی اس لیے مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کا باقی چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ ایمان کی تفصیلات سے تعلق ہے نہ اس بات سے تعلق ہے کہ کیا مذہب کی سچائی کسی کی ثابت ہوتی ہے کہودیت یا عیسائیت کی بلکہ وہ کہتے ہیں پیچھے سے اگر آپ پڑھتے چلے آئیں گے تو جس چیز کی نفی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ بس تم کسی بھی مذہب اور فرقے سے تعلق رکھتے ہو نسبتیں تمہاری کام نہیں آ سکیں گی جب تک کہ بنیادی طور پر ایمان موجود نہیں ہوگا اور ایمان کی دو بڑی شاخیں ذکر کر دی گئیں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کیونکہ اگر آپ ذہن میں رکھیں تو قرآن پاک کی کل ایک آیت کریمہ ایسی بتائی تھی جس میں اللہ تعالی نے ایمان کی کسی ایک چیز کو ذکر کیا ہے ایمان کی کسی ایک بات کو ذکر کر دیا ہے کہ جس کا بھی ایمان یہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی چیزوں سے اس کا چھٹکارا ہو گیا بلکہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہ باقی چیزوں کو بھی مانے اور تسلیم کرے ایک جواب تو مفسرین نے یہ دیا ہے دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے یہاں پر جن لوگوں کے متعلق بیان کیا ہے یہ لوگ در حقیقت منافق ہیں اہل ایمان کا تذکرہ ہی نہیں کیونکہ سورہ بقرہ کی بالکل ابتدا میں آغاز میں بات آئی تھی کہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے تو یہ دو باتیں جو انہوں نے وہاں کہیں تھیں اللہ نے ان منافقین کے اس جملے کو یہیں دہرا دیا اور فرمایا کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے یعنی جو منافق ہیں ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں یا ظاہر میں ان کے پاس ایمان ہے جو یہودی ہیں جو عیسائی ہوئے اور صابی من آمن باللہ والیوم ولیوم جو کوئی اللہ پر حقیقتاً ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا اور آخرت پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا اس کو اجر اپنے رب کے پاس سے ملے گا یہ بات ضروری ہے کہ تم اس چیز کو جانو کہ حقیقت میں ایمان لاؤ اللہ پر بھی اور آخرت پر بھی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ صرف تم نے زبان سے کہہ دیا تو لہذا تمہاری بخشش اور نجات ہو گئی تیسری بات مفسرین یہاں پر یہ لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر جو اللہ کا عالی نے فرمایا ہے کہ من آمن باللہ جو کوئی ایمان لائے یہ وہی لوگ ہیں جو مخلص مسلمان ہیں لیکن اللہ کا اعلیٰ بتانا یہ شروع کرتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ زیادہ ضروری چیز ہے بنسبت اور چیزوں کے تو اس طرح آئے کریمہ یہ آپ دیکھیے سورہ وقرہ میں ہی جہاں سے ہم چلے تھے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر فرمایا تھا استعمیہ السلام کے قصے کے بعد یہیں پیچھے اکتالیس نمبر جو آئے ہے اس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ امین و انزل تو ایمان لاؤ جس چیز کو ہم نے نازل کیا مصدقن وہ تصدیق کرتی ہے اور تصدیق اس چیز کی کرتی ہے لماماکم اے یہودیوں جو کچھ تمہارے پاس ہے بلا تکنو ابلا کا اور تم سب سے پہلے اس قرآن کا کفر کرنے والے نہ بنو بلا تشتروب آیاتی سمن کلیلہ اور ترجیح نہ دو میری آیات کو دنیا, پر دنیا کو ترجیح نہ دو میری آیات پر ویا وی تکون اور ڈرو مجھ سے وہ کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں دیکھ لیجیے تو اللہ تعالی نے صرف ایک چیز کا تقاضا کیا ہے کہ تم قرآن پر ایمان لاؤ باقی کسی چیز کو اللہ نے نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ صرف کوئی آدمی اگر قرآن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کی نجات کے لئے کافی ہے اور وہ کہتا ہے قرآن اللہ کا کلام ہے آخری کتاب ہے خدا کی اس میں ہدایات ہیں اور یہ سچی کتاب ہے اور اس کے باوجود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انکار کرتے قرآن کو ماننے کے باوجود اگر قیامت کا انکار کر دے تو ہم اسے کہیں گے کہ قرآن میں جو چیزیں بھی آئی ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے محض زبان سے یہ کہہ دینا کہ قرآن نے سچ کہا یہ کافی نہیں بلکہ قرآن نے جن جن چیزوں پر ایمان ضروری قرار دیا ہے ان تمام چیزوں کو ماننا پڑے گا تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر چالیس نمبر آیت میں تو اللہ نے ایک چیز کا ذکر کیا ہے اس آیت میں دیکھ لیں تو اللہ نے وہاں دو چیزوں کا ذکر کیا ایمان باللہ کا بھی اور ایمان بالآخرت کا بھی تو جس طرح آپ اس آیت سے پہلی جو چالیس اکتالیس نمبر ہے صرف ایمان بالقرآن کو کافی نہیں سمجھتے بالکل اسی طرح یہاں بھی ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کو کافی نہ سمجھیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایمان کی ضروریات ہیں ان سب کو ماننا پڑے گا یہ ایمان کی ضروریات ہیں انہیں مانا جائے گا تب جا کر عیسائیت کریمہ پر عمل ہوگا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ چند آیات تو پہلے تو اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پر ایمان لاؤ اور پھر چند آیات کے بعد خدا خود ہی کہہ دے کہ اچھا تمہارا ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت بھی ہو تو بھی نجات پا جاؤ گی پہلے تو مطالبہ کر رہے ہیں کہ سب چیزوں پر ایمان لاؤ اور بیس ایک آیات کے بعد تقریباً اکتالیس نمبر میں یہ کا اور اکسٹھ نمبر میں باسٹھ پہ, پہ پہنچ کے بیس اکیس آیات کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بس ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کافی ہے تو یہ اتنا کھلا ہوا تضاد پایا جاتا ہے کہ ایک عام آدمی کی کتاب میں نہیں آ سکتا کہاں یہ کہ اللہ کی کتاب میں ایسی چیز آ جائے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر ایمان بالرسالت جو ہے وہ اصل میں اللہ پر ایمان لانے کے ضمن میں ہے ہی کہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا لا حالا اللہ تعالی نے جن رسولوں کو انبیاء علمی صلاحۃ وسلام کو اور کتابوں کو بھیجا ہے ان پر بھی ایمان لائے گا ایک آدمی کہتا ہے کہ میرا ایمان ہے قرآن پہ اور اس کے باوجود میں تقدیر کو نہیں مانتا دوسرا اٹھتا ہے وہ کہتا ہے قرآن پہ میرا پورا ایمان ہے میں حدیث کو نہیں مانتا آپ اس کو آسان مثال سے سمجھیں کہ آج کل خود مسلمانوں میں ایسا فرقہ ایک پیدا ہو گیا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کے قائل ہیں اور وہ اس نعرے کو لے کے اٹھتے ہیں کہ حسب عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ کہ حسبنا کتاب اللہ, اللہ کی کتاب ہمیں کافی ہے اب وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ کے اس جملے پر عمل کرتے ہیں تو اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد یہی ہوتی جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ خدا کی کتاب کافی ہے تو پھر تو باقی کسی چیز کی ضرورت ہی پیش نہ آتی یہ اس جملے کو غلط معنی میں استعمال کرتے ہیں اور یہ کہہ کے کہ اللہ کی کتاب کافی ہے ساری حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں تو حدیث کے انکار کے بعد پھر وہ قرآن سے جب ثابت کرنا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں پانچ نمازیں بھی نہیں نمازیں تو تین ہیں قرآن سے ثابت ایک صبح پڑھ لی ایک دوپہر کو پڑھ لی ایک رات کو پڑھ لی اور اور اچھی وہ غریب چیزیں وہ کہتے ہیں قرآن میں جہاں جہاں آیا ہے کہ اقیم السلاح نماز کو قائم کرو اس سے مطلب یہ ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ مضبوط ہونی چاہیے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگی باقی پروونسز میں اور دوسری جگہ پر سارے حکم اس کے نافذ نہیں ہو سکتے آتزک زکوۃ دو تو وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے ملک میں آپ سوشلزم کا نفاذ کر دیجئے کمیونزم کا نفاذ کر دیجئے اور لوگوں کی ذاتی ملکیتیں یہ ختم ہو جائیں اب وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہی سے ثابت ہے اور قرآن ہی ہے بس ہم اس کو مانتے ہیں اور اس آڑ میں باقی سب چیزوں کی جب وہ نفی اور انکار کرتے ہیں تو اس سے کون آدمی اسلام کہے گا کون کہے گا کہ حدیث کا مکمل انکار کرنے کے باوجود وہ لوگ مسلمان رہ گئے ہیں تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہاں جو ایمان باللہ ہے اس ایمان باللہ سے مراد خود بخود یہی نکل آتا ہے کہ جب تم اللہ کو مانتے ہو تو اس کے حکموں کو بھی مانو گے رسالت کو بھی مانو گے تقدیر کو بھی مانو گے ان سب کی سب چیزوں کے تم خود ہی قائل ہو جاؤ گے تو اس لیے اس سے رسالت کا ابطال رسالت کا باطل ہونا یہ کسی صورت ثابت نہیں ہو سکتا ایک اور جگہ آپ دیکھیے سورہ معاہدہ میں مبصرین نے اس کے کئی جوابات دی ہیں چوتھی بات آپ سے عرض کر رہے ہیں بلکہ پانچویں بات سورہ معاہدہ میں وہ کہتے ہیں کہ وہاں ایک آیت کریمہ دیکھیے اللہ کا نے وہاں پر کیا بات ارشاد فرمائی ہے سورہ معاہدہ چھٹے پارے میں اور 68 نمبر آیت کریمہ اڑسٹھ وہاں بات یہی چل رہی ہے نا کہ یہودی ہیں چھٹا پارا سورہ معا اور آیت نمبر سکسٹی ایٹ بات یہی چل رہی ہے نا کہ جو یہودی ہیں اللہ نے انہیں کہا کہ تم ان چیزوں کو حرکتوں کو چھوڑ دو اور رسول اللہ صلی اللہ سنگوانو یہاں دیکھیے ذرا یہاں کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل یا اہل ال کتاب آپ ان سے کہیے اہ اہل کتاب لستم تم اعلی تم کوئی حیثیت تمہاری نہیں ہے لسطم عَلَى شعین تم کسی چیز پر قائم نہیں ہو حتر تو یہاں تک کہ تم تورات کو قائم کرو سب سے پہلے تورات پر ایمان لاؤ جو کچھ اس کے میں لکھا ہوا ہے ان سب چیزوں پر ایمان لاؤ جب تک اہل کتاب یہودیوں تم تورات کو قائم نہیں کرتے تم کسی مذہب کے اوپر نہیں ہو پل انجیل اور اے عیسائیوں تم انجیل کو قائم کرو نا پہلے اور انجیل کے قائم کرنے کے بعد انزلہ علی کمر رب کم جو چیز نازل کی گئی ہے تمہارے پردیگار کی طرف سے اس کو مانو اب یہاں پر انزلہ علیہ کمر رب میں اگر ہم تورات مراد لیں کہ جو نازل کی گئی اللہ کی جانب سے تو اس کا تو پہلے ہی تذکرہ ہے وہ تو یہودیوں کو دو گروہ ہیں تین دو گروہ ہیں نا ایک یہودی اور ایک عیسائی یہودیوں سے کہہ دیا کہ دیکھو تم کوئی چیز کوئی مذہب نہیں ہے تمہارا حتا تو کوئی متورات جب تک کہ تم تورا کو قائم نہ رکھو اور عیسائیوں سے کہہ دیا کہ ویل اور تمہارا بھی کوئی مذہب نہیں ہے جب تک کہ انجیل اس کو قائم نہ کرو یہ عبارت اصل میں یعنی تشریف کی یوں ہوگی کہ قل یا اہل کتاب لستم تم علاشی ان حتہ تو کوئی متورات کلیا اہل کتاب لستم علا شعیل حتہ توقیم ال انجیل دونوں کے لئے الگ الگ آئے گا نا سمجھ رہے ہیں دونوں کے لیے الگ الگ آ جائے گا اچھا تو اور انجیل تو پہلے ہی ذکر ہو گیا یہ کیا ہے وما ان سے کم میرے رب کم اور جب تک تم اس چیز کو ناکائم کرو جو چیز نازل کی گئی ہے تم پر تمہاری طرف بھیجی گئی ہے میرے رب کم تمہارے پردگار کی طرف سے ظاہر ہے کس مراد قرآن یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اگر حقیقی دیکھیں کہ نازل کی ہے تو قرآن ہی نازل ہو رہا تھا مجازی مانا اس کے کر لیں کہ چلیے اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بھی تو بات تو پھر وہی آ کہ اللہ نے کہا تم کسی چیز پر قائم نہیں ہو اب اگر کوئی یہودی کہہ دے کہ میں تورات کو بھی مانتا ہوں اور قرآن پاک کو بھی مانتا ہوں یہ باتیں تو درست ہیں مگر میں حدیث کو نہیں مانتا کل کو کہتے ہیں تقدیر کو نہیں مانتا اگلے دن وہ کہتا ہے کہ یہ عذاب قبر اور یہ سب چیزیں ایسے ہی ہیں تو کون کہے گا کہ وہ مسلمان رہے گا قرآن پاک کو ماننے کا اللہ نے فرمایا ربیکم جو چیز تمہارے پردگیگار کی طرف سے تم پہ نازل کی گئی ہے اس کا صرف اتنا سا مطلب نہیں ہے کہ بندہ کہے قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے بلکہ قرآن میں جو کچھ ہے ان سب چیزوں کو مانے ان سب چیزوں کے متعلق عقیدہ رکھے کوئی عیسائی کہہ دیتا ہے کہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہے میں اس کو تو مانتا ہوں لیکن قبلے کو نہیں مانتا قبلہ بیت المقدسی اور مسلمان اپنے آپ کو کہے کہ میں مسلمان ہو جاتا ہوں لیکن قبلہ بیت المقدسی کو مانوں گا تو کون اس کے ایمان کو مانے گا اللہ نے فرمایا ولا یزید کثیرمنہ کمر ربکت و کفرا اور کتنے ہی ایسے ہیں کہ جو تیرے پروردگار نے تیری طرف نازل کی ہے اس کو سن کے ان کی سرکشی میں اور کفر میں اضافہ ہوتا ہے فلاطا سال القم ال کافرین ان کافروں پر آپ اپنے جی کو مت جلائیے تو مطالبہ کس چیز کا ہوا اس چیز کا کہ تم تورات کو قائم کرو اور اس کے ساتھ اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی ہے یا تم انجیل کو قائم کرو اور اس چیز کو جو اللہ نے نازل کی ہے ٹھیک ہے اس مطالبے کے بعد آئے دیکھیں ذرا کون سی آ رہی ان وہ لوگ جو ایمان لائے بلزینہ بل ہادو اور جو یہودی ہوئے وساب اور جو سادی ہوئے ون سارا اور جو عیسائی ہوئے من آمن بلا ووم ال آخر جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت پر ایمان لایا وام اللہ نے نیک کمل کیے فلاح خوف علیہ ملاؤں حسن نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے وہی آیت آ گئی نہ پھر صرف اتنی ترتیب اس میں بدلی ہے کہ وہاں سادی آخر پہ آ گئے تھے دونوں آیتوں کو آپ دیکھ لیں وہاں سابی آخر پہ آ گئے تھے یہاں سادی تھوڑا سا پہلے آ ہیں وہاں یہودیوں کے بعد عیسائیوں کا ذکر آ تھا یہاں یہودیوں کے بعد سابیوں کا ذکر آیا ہے، باقی اگلا اگلا جملہ کہ من آمن اب بلّہ ولیومل آخر واملہ تین چیزیں جو اللہ پر ایمان لایا آخرت پر نیک عمل کیے ٹھیک یہ الفاظ یہاں بھی ہیں من آمن باللہ اللہ ول یوم آخر جو اللہ پر ایمان لایا آخرت پر ایمان لایا اور عمل صالح کیے تو یہاں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ یہاں رسالت کی ضرورت ہی نہیں اس سے بالکل پچھلی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو بھی ماننا ضروری ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ضروری ہے اور اگلی آیت میں یہ ہو جائے کہ یہ جی رسالت کو ماننا ضروری نہیں دیکھا آپ یہ ہے وہ شبہ جو یہاں کی اس جدید دنیا میں بڑا پیش آتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا تو کوئی رجین کام تو بڑے اچھے کرتا ہے اللہ نے ایمان کی شرائط میں سے ایک شرط قرار دی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے اور نہ صرف یہ کہ انہیں مانے آخری نبی انہیں تسلیم کرے کیونکہ اگر کوئی یہودی کہتا ہے کہ نبوت ختم ہو گئی موسا علیہ السلام پہ عیسائی کوئی کہتا ہے عیسا علیہ صلاح علیہ پہ نبوت ختم ہو گئی تو غلط بات کرتا ہے نبوت کا اختتام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا ہے وہ آخری نبی ہے یہ ہے وہ چیز دیکھا آپ نے آئے وہی آ لیکن اس کے پیچھے دیکھ لیجئے وہاں کتنی تاکید ہے کہ قرآن کو ماننے کی تو قرآن کو ماننے کا مطلب خود بخود یہی ہے کہ اللہ کو یوم آخرت کو رسالت کو ان سب چیزوں کو مانتا مفسرین کہتے ہیں ان دونوں آیات میں آپ دیکھیے تو صاف پتا چلتا ہے ایک اور بات بھی انہوں نے کہی ہے اسی جہاں آپ پہنچے ہیں سورہ معاہدہ میں اس میں 66 سکس نمبر آئے دیکھیں وہاں سے بھی اس مسئلے پر روشنی پڑتی ہے یہی چھٹا پارہ سورہ مائدہ آیت نمبر چھیاسٹھ سکسٹی سکس ملی جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ سکسٹی فائیو دیکھیے بولو انا کتاب عام اگر یہ اہل کتاب ایمان لائیں وطقو اور اللہ سے ڈریں لکفرنا انہم سے آتی ہم ستہم ہم ضرور ان کے گناہ ان سے معاف کر دیں گے ولاد ادخل ولاد جنات جناتیم اور ہم انہیں ضرور جنت میں داخل کریں گے جس میں جو جو بڑے جو بڑے انعامات ہیں اللہ کے انعام ہیں خدا کے نعمتوں والی جنت ہے ہم ضرور داخل کریں گے یہاں پر صرف اتنا کہا ہے کہ اگر یہ ایمان لائیں اور ڈریں اب کوئی جی ایمان لائیں تو اللہ پہ ایمان کافی ہے باقی کس چیز پہ ایمان کی ضرورت ہی نہیں اور اگلی آئے و لو انا ہوں اور اگر یہ قائم کریں تو کو ول انجیل اور انجیل کو ماں انجیلا رب ہیم اور جو چیز ان کے پردگار کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ان کی طرف نازل کی گئی ان کے پاس بھیجی گئی تو ان کے پاس جو بھیجی گئی ہے وہ کیا چیز ہے قرآن آ گئی نہ پھر وہ لاقل ان فوق یہ اتنے اوپر سے کھائیں گے اتنی برکتیں آسمان سے نازنوں ہم ان تاہتے عرجم یہ اپنے پاؤں تلے کی زمین سے کھائیں گے اتنا کچھ خدائی نے دے گا منہ امتم مقتصدہ اور ان یہودیوں میں اور عیسائیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحیح راہ پر ہیں کثیر امن ہم سا امایا اور ان کی اکثریت ایسی ہے جو برے عمل کرتی یہاں پھر وہی بات آ گئی اس سے بتا چلتا ہے کہ رسالت پر ایمان کتنا ضروری ہے حتیٰ کہ اس سے بڑی بات حضرت موسا علیہ صلاۃ السلام نے جب اپنی قوم کے لیے دعا کی کہ اللہ ہماری قوم جو ہے یعنی یہ جو یہودی ہیں مذہبی اعتبار سے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ یہ ہو اللہ نے وہاں کیا شرط لگائی اگر رسالت ضروری نہیں تھی تو اس کے موسا علیہ سلاۃ والسلام کی دعا میں تو اللہ کو کوئی شرط کرار ہی نہیں دینی چاہیے تھی سورہ عراف آپ دیکھیے نمے پارے میں وہاں دیکھیے اللہ تعالی نے کیا شرط لگائی سورہ آراف اور آیت نمبر ایک سو پچپن اس کی دیکھیے لی جی پا ہے سورہ آراف ہے آپ ایک سو پچپن ون ففٹی فائیو وہ وہاں گزری نا کل کی بحث کہ وہ ستر آدمی لے کے گئے تھے اور پھر وہ سب کچھ جو ہوا یہ وہی ہے وقتارا موسا قوما سب رین رجل کا تینا اور چنا موسا علیہ سلاۃسلام نے ستر آدمیوں کو لمیکاتینا ہماری ملاقات کے لیے آئے فلما اغضت ہوں فتو اور جب زلزلے نے انہیں آ لیا انہوں نے وہاں پہنچ کے کہہ دیا نا کہ پتہ نہیں کون بیٹھ گیا ہے پیچھے کس کی آواز ہے یہ اللہ نے فرمایا کہ پھر وہ در بعد درمیان میں چھوڑ گئے بس انہیں زلزلے نے آ لیا پھر ہوا کیا ظاہر ہے کہ وہ مر گئے تو موس علیہ السلام نے فرمایا اس کے بعد کالا رب الگتا ہوں قبل اللہ اگر آپ چاہتے اس پہاڑ پر آنے سے پہلے ہی ان ستر کو موت دے دیتے اور مجھے بھی درمیان میں کوئی جملہ نہیں ہے جب انہیں زلزلے نے عالیہ موسا علیہ السلام نے یہ کہا درمیان میں ہونا یہ آ، آ، آ آ آ آ آ آنا چاہیے نا کہ وہ پھر مر گئے اس حادثے میں لیکن قرآن اس کی ایسی چیزوں کو بعض اوقات چھوڑ دیتا ہے کہ دوسری, جگ دوسری جگہ سے وہ کمی پتہ چل جاتی ہے کہ یہاں پر کیا چیز کم ہے اسے کس طرح پورا کرنا ہے اللہ کا کلام اپنی حیثیت میں تو مکمل ہے اس میں تو کوئی کمی نہیں مگر کہیں کہیں وہ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ سننے والا پڑھنے والا خود سمجھ جاتا ہے اچھا اب حضرت موسا علیہ السلام نے ایک تو یہ کہا ان کا اللہ پہلے ہی ستر اگر مر جاتے اور میں بھی میرے بھی انتقال ہو جاتا تو تو تو اس پہ بھی قدرت رکھتا تھا اتو لکونا بے مافا لسفہ امنا اللہ ہم میں سے جو بے وقوف لوگوں کی حرکتیں ہیں کیا تو ان کی وجہ سے سب کو ہلاک کرے گا ان یا اللہ فتن کا اللہ یہ تیری آزمائش ہے تو البہ منتشا تو جسے چاہے گمراہ کر دے بتاح دی منتشا جسے تو چاہے ہدایت دے انت بلیونا یہ تو آ مانگ رہے ہیں یہ تو تمہید انہوں نے باندھی انہوں نے دیکار یہ تیری طرف سے آزمائشیں ہیں ہدایت اور گمراہی سب تیرے قبضے میں ان تبلیون اللہ تو ہمارا دوست ہے فخر ابرور د تمہارا آکا ہے تو مواف فرما دے ہمیں برہمنا اور رحم بھی فرما اور بلا شبہ سب سے زیادہ بہتر مواف کرنے والا ہے وقت دنیا ہسانہ اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نیکی لکھتے ہی کے لیے دعا ہو رہی ہے نا انہوں نے اپنی قوم کے لیے دعا کی نا انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں اچھائیاں لکھتے ہم اچھے رہیں آخرت ہی اور آخرت میں بھی اچھے رہیں انا خدنا اللہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں خدا ہم تیری طرف پلٹتے ہیں کالا اس دعا کے بعد اللہ نے کہا عذابی اسی و بہی من اشاسار سلاۃ وسلام میرا عذاب میں جس کو چاہوں اس کو دے دوں لیکن میری رحمت اس کے ساتھ یہ معاملہ نہیں وہ رحمتی وسعت کلّا شہی اور رہ گئی میری رحمت تو تو ہر چیز کو سمیٹے ہوئے ہر چیز پہ حاوی ہے عذاب ہر چیز پہ نہیں ہے لیکن رحمت میری ہر چیز پہ ہے پسا درخواست مزا علیہ السلام نے بھی تو رحمت کی کی ہے نا لفظ صرف بدلا حسنہ کا انہوں نے اللہ دنیا میں اچھائی کر تو لفظ ایک بدلا ہے لیکن دیکھیے اللہ فرماتا ہے پسا ہم اس کو لکھ دیں گے اس رحمت کو اس نیکی کو لزین یتقون ان لوگوں کے لیے ایموسا جو متقی ہیں ایک وہ یوتون زکات زکات دیتے ہیں دو و الزین آیاتی نا اور وہ لوگ جو ہماری نشانیوں پر یومنون ایمان لائیں گے اور کون لوگ ایمان لائیں گے اللہ یتن رسول النبی امی وہ لوگ جو پیروی کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نہیں پڑے ہم ان یہودیوں پر بھی رحمت کریں گے آ گئی نا با مسا علیہ السلام نے تو کہا اللہ میری امت کے ساتھ ہنسنا نیکی کر اللہ نے کہا ہم ضرور کریں گے لیکن دیکھو یہ رحمت اور یہ نیکی ہم لکھیں گے ان کے ساتھ جو اللہ سے ڈرتے تھے یہودی مرادیں یتون سکات زکات دیتے ہیں اللہ جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان رکھیں گے اللہ رسول نبی اور وہ لوگ جو پیروی جنہوں نے کی دونوں تفصیلیں کی گئی ہیں یعنی صحابہ رضی اللہ عنہ بھی مراد دیے گئے ہیں یہ امت بھی لیکن آپ پیچھے سے اگر چلتے آئیں گے تو پھر یہودیوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو پیروی کریں گے رسول رسول امی صلی اللّہ علیہ وسلم کی اللہ ججدون مقتوبا جن کے متعلق وہ تورات میں پیشن گوئی لکھی ہوئی پاتے ہیں اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہودیوں کی طرف جا رہی ہے بات کہ جن کے متعلق تورات میں پیشن گوئی وہ لکھی ہوئی پا رہے ہیں ہم ان پہ مہربانی کریں گے ہم ان پہ رحمت کریں گے لیکن کب اللہ یتبعون وہ لوگ جو پیروی کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر محض یہودی اور عیسائی اور کسی بھی مذہب و ملت کی نجات اس پہ ہو سکتی کہ اللہ پر ایمان رکھے اور آخرت پر ایمان رکھے اور عمل صالح نیک کام کرتا رہے تو کبھی بھی موسا علیہ صلاۃ والسلام کی دعا میں اللہ کی طرف سے یہ قید نہ لگائی جاتی اللہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے ہم یہودیوں کے ساتھ مہربانی سلوک اچھا کریں گے لیکن وہ لوگ جو پیروی کریں گے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کے متعلق وہ تورات میں لکھا ہوا پاتے ہیں ول انجیل اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انجیل سے یہاں عیسائی بھی آگئے کہ عیسائیوں میں سے بھی انہیں پر رحم کیا جائے گا انہیں کو نجات دی جائے گی جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں ثابت ہوئی نا رسالت کی ضرورت کہ رسالت پر ایمان جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان یہودیوں یا عیسائیوں کسی کا نہیں ہوگا اس وقت بات نہیں بنے گی یا بالمعروف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نیکی کا حکم دیتے ہیں لوگوں کو وہ ینا معلوم کر اور برائیوں سے منع کرتے ہیں وہ جو بل اللہ اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال جائز قرار دیتے ہیں وہ جو حلر والی اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرتے ہیں وہ یاسرا اسراہم اور جو ان لوگوں پر بوجھ پڑ گیا ہے اس بوجھ کو یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہٹاتے ہیں ولّی کانت علیہم اور جو ان کے گلے میں گلے میں توق پڑ گئے ہیں اس توق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاٹ کر پھینک دیتے ہیں فلزینہ آمنو بہی اور جو لوگ ان پر ایمان لائے یہودی ہوں عیسائی ہوں صحابہ رضی اللہ عنہ جو بھی ایمان لائے وہ ازرو ہو اور انہوں نے ان کی عزت کی ان کی, ان کی،, ان کی مدد کی بنثر ہو اور ان کی عزر شدید مدد کی مشکلات میں ان کا ساتھ دیا اور ان کی نصرت کی وبا نور اور اس نور کی پیروی کی اللہ زی ان سے جو ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے قرآن الحم المفلحون یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ایمان باللہ اور بالآخرت اور علم سال کافی ہے نجات کو اللہ نے کتنی تفصیل سے یہاں بتا دیا ہے کہ دیکھو نجات اس کو ملے گی جو یہودی ہو یا عیسائی ہو کوئی بھی ہو یہ تب رسول نبی جب تک کہ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی امی کی پیروی نہیں کرے گا نجات کی بات نہیں اس تفصیل کہ ایک ایک چیز ارشاد فرما دی کہ ان کو ماننا ضروری ہم سمجھتے ہیں پورے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اس سے کوئی بڑی آیت نہیں نازل ہوئی خیال ہے جب یہ آیت آئی گی تو پھر انشاءاللہ کچھ عرض کریں گے مگر کمال کیا ہے اس آیت میں افتالہ شاہ نے جو چیزیں نازل فرمائی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل تعریف کی ہے اور بتایا ہے کہ امتوں کو انہوں نے عذاب سے نجات دی اور قوموں کو نجات دی جو بیڑیاں ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی تھیں جو گلے میں توک پڑے ہوئے تھے آجر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ توک کاٹ کے انہیں, انہیں ہٹا ان, ان, ان توک وہ جو تھے دور کر دیا اور انہیں آزادی دی تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ہو نہیں سکتا حضرت موسا علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ نے فرمایا آپ کی دعا قبول ہے لیکن ہم جو آپ کی امت میں رحمت دیں گے تو اس وقت میں ان کے لیے یہ بھی چیز ضروری ایک اور آخری بات آپ سے عرض کریں ایمان بال رسالت کا جہاں تک تعلق ہے اس آیت کریمہ میں اگر آپ دیکھیں گے سورہ بقرہ کی جس آیت پہ ہم بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر کیا کیونکہ بڑی امت بڑی قوم قرآن کو ماننے والے وہی تھے پھر یہودیوں کا پھر عیسائیوں کا کیونکہ یہودی بھی بہت بڑا طبقہ تھا چھائے ہوئے تھے پھر ان سے کم درجے میں عیسائی تھے صابی تو بہت کم تھے قرآن نے یہ ترتیب کیوں یہاں رکھی ہے وہاں ترتیب بدل دی ہے وہاں سابی پہلے لے آئے ہیں یہاں یہ ترتیب کیوں رکھی ہے وہاں کی حکمت تو وہاں بات ہوگی اللہ تعالی نے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بتایا کہ سب سے بڑا گروہ ہو مسلمان یہ سب سے چھوٹا گروہ جس کا آخر پہ ذکر کیا ہے سابی کوئی ہو جو اللہ پر ایمان لائے گا آخرت پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا نجات اس کو ہی دیں گے اور اللہ پہ ایمان لانے کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان آ گیا باقی اس چیزوں پر بھی ایمان آ گیا وہ اس طرح اس کی تشریح کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ غیر معروف چیز کو آخر پہ لے ہے جو عام طور پہ مشہور نہیں تھی اور جو زیادہ مشہور تھی اسے اس سب سے پہلے لیا اور کہا مشہور ہو یا نہ ہو دیکھو اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اللہ کا عالی پر تو اللہ پر ایمان لانا فرشتوں پہ ایمان اسی کے ذمن میں آ جائے گا کتابوں پر ایمان آ جائے گا اسی طرح اب یہودی مسلمان اور عیسائی تین اور سعودی چار گروہ کا ذکر کیا ان میں سے کوئی کہتا ہے میں اپنی کتاب نہیں مانتا یہ کتاب نہیں ہے خدا کی طرف سے مثلا ایک یہودی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ تورات سرے سے نازل ہی نہیں ہوئی تو مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اس بات کو نہ مانے کہ تورات نازل ہوئی ہے اور ہاں وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ جو موجودہ تورات ہے یہ وہ تورات نہیں جو اللہ نے نازل کی تھی یہ تو ٹھیک ہے لیکن سرے سے کتاب کو نہ مانے یہ نہیں ہو سکتا اور اس کی با... اصل وجہ یہ ہے کہ عقیدہ جس چیز کا نام ہے نا اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں آیا کرتی عرم السلام پہ تین طرح کی چیزیں آتی ہیں اور ان میں دو چیزیں غیر متبدل ہوتی ہیں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوتی ایک چیز میں تبدیلی ہو جاتی ان میں عقیدہ آتا ہے ان کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کا عقیدہ ایک ہی راہ عقیدے میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی اخلاقیات دوسری چیزیں اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے ہاں جھوٹ جائز اور کسی کے ہاں نہ جائز اور کسی کے یہاں اللہ پہ توقل اور صبر یہ سب چیزیں ختم اور دوسرے کے ہاں آ جائیں اخلاقیات بھی ہمیشہ یکساں رہتی ہیں ایک چیز بدلتی ہے اور وہ شریعت کے احکامات بدلتے رہتے ہیں مثلاً کہیں دو نمازیں ہوئیں کہیں پانچ نمازیں ہوئیں کہیں زکوٰۃ زیادہ پیسہ ہوا کہیں کم پیسہ ہوا کہیں حج جو تھا بیت اللہ میں کرنا تھا کہیں بیت المقدس کی حاضری تھی یہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں عقیدہ تو کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا تو اس لیے یہ جو ارشاد فرمایا گیا مسلمان ہو یہودی ہو گئے یا عیسائی ہو گئے یا سعودی ہو گئے کوئی بھی ہو جو کوئی بھی اللہ پر ایمان آخر پر ایمان رکھتا ہے اور عمل صالح کرتا ہے تو جو ضروریات دین ہے وہ خود اس کے ذمن میں آ جائیں گے آپ اس کے ایک اور مثال سمجھیں مثلاً آپ جب کسی انسان کو مسلمان کرتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں کہ اس کی گواہی دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے اور اللہ ایک ہے کوئی اسے یہ نہیں کہتا کہ حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے تب تم مسلمان ہو گے کوئی اسے یہ بھی نہیں بتاتا کہ تمہارے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ تم عذاب قبر کو مانو ورنہ تم کافر رہو گے کیونکہ جب اس نے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ عظم کے لیے شہادت دے دی تو باقی سب چیزیں اس کے ضمن میں آ گئی نکاح ہے مرض اورت اس پہ دستخط کر دیتے ہیں نا کہ نکاح ہو گیا اب اس نکاح نامے میں کیا لکھوائیں کہ یہ اس کے کھانے پینے کا بھی ذمہ دار ہے اس کے حک مہر کی بھی ادائیگی کرے گا اور اسی طرح اس تعلق سے جو اولاد پیدا ہوگی اس کی یہ قانونی طور پر ماں قرار پائے گی دس چیزیں ثابت ہوتی ہیں اس نکاح سے لیکن ایک اور چیز لکھی جاتی ہے حکمہر بس باقی پتہ ہی ہوتا ہے کہ اس کے ذمن میں ساری چیزیں آ جائیں گی اسی طرح جب ایمان باللہ کا اقرار ہو گیا اس کے زمین میں ساری چیزیں آ گئیں اس کی تصریح اللہ نے نہیں کی تو اس لیے جو لوگ اس آیت کریمہ سے استدلال کرتے ہیں یہ سب دلائل اس کے متعلق آپ سے عرض کیے ہیں کہ ان کا استدلال درست نہیں ہے عقیدہ کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتا رسالت کو ماننا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف ماننا بلکہ آخری نبی ماننا ضروری ہے وگرنا اس کا اجر اللہ کے یہاں نہیں ہوگا آپ کچھ کہہ رہے ہیں وہاں جو بدلی ہے ہاں وہاں وہاں کی حکمت اور ہے وہاں پہنچ کے بات کریں گے جو حکمت اس میں ہے وہاں پہنچ کے بات کریں گے انشاءاللہ سمجھ میں آ آئے اب تو کوئی شبہ نہیں رہا کہ رسالت پہ ایمان کیوں ضروری ہے اور کیوں نہیں ٹھیک ہے نا آگے چلیے ارشاد فرمایا اللہ کا آران نے خزنا میسا کا کم اور جب ہم نے تم سے کیا کیا پکا عہد لے لیا میساخ وسا کا باندھنا کسی چیز کو واسک کو واسک اسی لیے کہتے ہیں نا کہ وہ بڑا پکا عہد کو باندھنے والا ہوتا ہے اچھا کل آپ کو بتا دیا تھا کہ یہاں سے بنی اسرائیل کے متعلق تین چیزیں شروع ہو رہی ہیں ان میں سے جو ان کے آبا اجداد نے پہلی خرابی کی تھی یہاں سے اس کا بیان شروع ہو رہا ہے کل ہو گئی تھی نا بات اچھا